رجارس من رکو بم ذکر و سڑکیں جگر سر تو رکو نچ کے نقو میں بہالت کی, کی, کی یودام و سلاب ذکر شیو بخاری جو ہمیں زبام القصم آدہ یہ تو تسمی میں دیکھی اس میں اللہ علیہ تحمید میں دیکھیے گی بندا و امام و تمام دڑا دکھ تقسیم دے مسرا الفاظ دری تحمید مسرا دا تحمی چکم دا دعی طویل دا دا مت کا تنق فرید کو نافی سیدہ کو نہ صرف داور دا مسری تفصیل تحمید او اور تسمی وظیفاتی امام او ماموں داڑدا کو نہ صرف وظیفہ کو تفصیل دے منفرد کی اتفاق نے چیا تھی بے حما سار لان بھی تسمی و تحمید دواڑ گئی تم سو خلاف دفاع کی لائف بارہ امام نماؤ مامو مبارک اختلاف امام ابو حنیفر احمد اللہ دا امام امام عارق احمد ابن احمد کا میزیم ذکر کر دا ید تقسیم بئی تسمی وضیفت امام دا و تحمید وضیفت امام دا ببا باب میں ہوئی کمروتروان دیا زاکان امام سمن بقول ربنا الکرام تقسیم دے تو اشتراک وہ تقسیم سمنا بھی دے تسمی وضیفت امام کا اور تحمید دا وزیفت مختار پر امام شابیر اللہ علیہ مسدار مشہور چاہاب دوڑ و خود زد لئی امام پر تسمیر تحمید لگی مختدیم پر تسمیر تحمی دوڑ باندھ لگے دعوت روات زکری کی چاند خود باندھے دارن ہو داردا بحرن ہو رواد صاحبی چکم روات دنفرات عالمی کے نام محمود تو مختلب آنی اور کمروا تجمے نے محمول امام آنی امام بغدار رات کی تحمید و تحمید دوڑا معمو بصر کی تحمید تانجرات قائدین دن فرات پذیر دن فرات نہ میں رسدار پیش گئی ان تقسیم ذکر کہ قیادین تجمے پیروات تجمب آنی ربانا اور اللہ دربی سمتا دروازے درمید کی خلاف راگے روت دفید درات کی فضما روت دق درات کی انفراد افو تفسیم محروتی لکول فر راج درج قول اور کو دشہ روت انفراد معرمی کی تقسیم ندا راجش ایا تدبیر روت انفراد محمول اجما محمود انفرادی تفسیم دے امامت تزمید مامو مضفت احمیدان اجتماع شو دا محمود, ده ده. دا دا دا محمود انفراد سلا ابو بخاری کی منہ رب دی گڑکی الفا گراب بخاری رب بنا کلحم کلحم رب بنا رحم رب بناور کلحم صحیح جدا ثابت دیبت احناب کر کے زیادہ تحرو نغا افضل لے پر اس بند سیدا زائد دے اللہمرہ زیالہ تردی اہم دوسرنا زیادہ الہ مرپنا ولکل استنا حا زلحمد مشاحم و اللہ مربنا تقسیم لالے پر تعلق سے امام دعا نفارک امام حمد میں کا سو کیم تو ہدایتر بانی اور تنویر جگہ چاہے کریں سورکی چکل امام جیم چون دادی تنگی راجی کہ امام نوانزم پدی رات گولشی کراتی نو راجیم داری اخبار کی تفیف رکھ وہ احنابا کر گئی نام اور کبیر اور مقالقا اندہا فضا بسرت کی سنیدی مطلقا احناب جنیدین انکار کئی او لقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازار فرسو من الرکوئی قار اسم اللہ علی من حمدہ ربنا ورقا الحمد یا اللہ قادر حمدنی دی پھنم اگلال دا دکواری دا سمان رضم وقبانی حبت خود عوال دنید دکواری خفو اجسام آجات ماندرہ دی اندہا مبالغا موسم بارہ پکا سرخت احمد کی ہمرآباد بھارت عمیر پتی سب کو اہم دار ڈکوارے دسمان کماردار कि तातम आलम जी मिन शैय बाध يقصى اسمالون ما بين الرحمن وفي الباب ما رواه في الباب انني به ابا رواه انه ابي هو هو قال جهه بتوا بي جاء طوره و قال عليه ما ترى سين و امروا له هرن جبا اهل جنة في يقول شاقي قال يقول هذا مكتوبه يقول هذا الصلاة لا متفهم ده ان امامت كي واخر واخبرنا الانصار في جملك تقسيم बाले تک زبان لقد مقيواله السلام عليكم ثم يعنا بي ساعيانا في غره تنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فريت قال الامام صلى من حمدا بقول ربنا ولك الحمد فانه من وافق قول قرات ملائكه اخلاص الوقت قال هذا حديث عن ابن وبين وامر عراي بن قاضي احر من الصحابه من اي يقول الامام الله عليه وسلم الله عليه من حمدا وريا قر احمد اور سینہ وہ رباج قدیم قائل تقسیم کرے تو جہاناب مبارک ہے قرہ نظر میں يقول الامام يقول تام و